الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده اللذین اصطفا خصوصا على افزلہم وخاتم النبیین محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتم اوہ کمل کتابی وق مس پلا تنہا نل پاشا مل ذکر اکبر ولا ہو لس ن صدق اللہ اللہ ایک بار دروے پار اللہم صل اللہ سیدنا محمدی وال سید محمدی وسلیم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں اللہ تعالی نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے یہ مکمل ترین دین ہے اور آسان ترین بھی ہے اس میں دشواری کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان کی صلاحیتوں سے زیادہ مکلف نہیں فرماتے جتنا بندے کر سکتے ہیں اور جتنا آسانی سے بجا لا سکتے ہیں اسی کا حکم اللہ تعالی دیتے ہیں میرے والد صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ ایک حکیم تھے عالم بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس جب کوئی بیمار آتا ہے تو میں اس کی مختلف بیماریاں سننے کے بعد اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہوں یہ نسخہ مختصر ہوتا ہے لیکن مریض کے لیے مفید ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طبیب بنایا ہے اور ہم سب روحانی مریض ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا بیماروں کے لیے نسخہ تجویز کیجئے جس سے ہر بیمار کو فائدہ پہنچ جائے ہر کو نفع دے ایسا جنرل ٹونک آپ لوگوں کو دیجئے آج امت بہت زیادہ پریشان ہے اور پریشانیاں کی الگ الگ وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ میں ہماری آواز نہیں ہے یہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے ایک نہ ایک درجے کے اندر یہ بات مانی بھی جا سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات لیڈر نہیں ہے علم نہیں ہے مال نہیں ہے سب کنارے پر رکھ دیجئے حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے جتنی پریشانیاں مسلمانوں کو آج ہیں ان میں سے اکثر کو اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اور سرکار کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اگر ہماری زندگی میں یہ دو نعمتیں آ جائے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے مختصر پروگرام پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو پریشانیاں دور بھی ہو سکتی ہیں ان پریشانیوں کا مداوہ ہو سکتا ہے علاج ہو سکتا ہے جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو پکڑ لینا ہے ان کو اختیار کر لینا ہے سری علاج خود بخود ہوتا ہوا چلا جائے گا یہ جو شکایت ہے کہ ہم ذلیل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آئیں گے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے سرکار نے آ کے دین کی دعوت دی تو جن لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے سرکار کا دامن تھاما نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عالم میں اللہ تعالی نے ان کا تعارف کرا دیا مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے مکے میں ایسے اور بھی کئی غلام تھے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا اور زندگی گزار دی آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا دامن تھاما تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے تھے بلال سیدنا و مولانا بلال اگرچہ غلام تھے لیکن حضرت ابو بکر نے آزاد کیا یہ تو ہمارے سردار بن گئے معلوم ہوا کہ دین قبول کرنے سے آدمی کو سرداری ملتی ہے دین قبول کرنے سے آدمی کو کامیابی ملتی ہے جتنی پریشانیاں ہیں ان کے دور ہونے کا واحد راستہ دین ہے حبی شریف میں ہے حضرت ابو گریرا رضی اللہ تعالی ہوبیل دس کے ایک فرد ہیں یا اپنے گھر سے چلے ایک عورت کے غلام تھے غلامی چھوڑی سرکار کے غلام بننا طے کیا آقا کی غلامی میں اپنی زندگی دے دی ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ہو بسرہ کے گورنر بنے بیوی بھی نہیں تھی بچے بھی نہیں تھے ایمان لانے کے بعد کی چار سال کی زندگی سرکار کی خدمت میں گزاری تھی پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں یاد کی تھی رات دن علم حاصل کرنا اپنا مقصد بنایا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت جس کے غلام تھے اس نے نکاح کا پیغام دیا اور یوں کہا کہ ابو ہویرا میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں دین نہیں تھا تو اس عورت کے غلام تھے دین آیا تو وہ ان کے ماتاحت آئی تو دین عزتوں کا ذریعہ ہے دین کامیابیوں کا ذریعہ ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلی اللہ کی عزتوں ول رسولی ولی, رسول ولی مومنی عزتیں اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے ایمان والا اپنی ایمانی زندگی میں رسوا نہیں ہوتا جتنا دین پر عمل کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت آتا کرواتے تھے پوری دنیا میں آپ دیکھیں خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے سرکار کی سنتیں کتنی ہیں میں نے اکیس میں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمارے بیماریوں کے تین علاج بتائے ہیں اور ایک نسخہ شفا بتایا ہے میرے والد صاحب نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہم بیماروں کے لیے شفا کی پڑیا اتاری ہے ایک آیت میں تین نسخے دیے ہیں اس پر آدمی عمل کر لے تو دنیا آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومنا شروع کر دے گی ان میں نمبر ایک تلاوت قرآن قرآن کریم کی تلاوت یہ دل میں اجالا زبان کی رانائی آنکھوں کا نور دل کا سرور ہے اللہ نے کرم کتنا کیا ہے کہ یوں فرمایا کہ نہ سمجھے اور پڑھے تب بھی ہر ایک حرف پر دس نیکیاں دیکھیں ایک رکو میں کتنے قروف ہوتے ہیں جس کو اللہ نیکیوں کی وقات آتا کریں گے اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا ایک جگہ گاؤں میں ابھی حاضری ہوئی مسجد میں ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے میں بتا رہا ہوں کہ گئے گزرے زمانے میں اللہ کے کیسے کیسے بندے موجود ہیں میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں مسجد میں کہا تلاوت ہے قرآن کریم کر رہا ہوں میں نے پوچھا کتنی تلاوت کرتے ہو کہا روزانہ یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن شریف ختم کرتا ہوں میں نے کہا اب تک کتنے قرآن کریم ختم کیے جواب دیا سولہ سو اکتیس قرآن ختم تو تلاوت قرآن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود خیر کا برکتوں کا رحمتوں کا ذریعہ ہے ہم نے قرآن کریم کو تعویز کی کتاب سمجھا ہے یا صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے گھر میں رکھی جانے والی کتاب سمجھا ہے یا جب قسم کھانا ہو تو قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ دینا چاہیے یہ سمجھا ہے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھ لینا چاہیے یہ سمجھائے یا کسی دکان کی افتتاہ ہو تو اس میں تھوڑا قرآن شریف پڑھا جائے برکت ہو جائے گی اس کے لیے سمجھائے حالانکہ قرآن کریم نور ہے قرآن کریم ہدایت نامہ ہے قرآن کریم ایک طاقت ہے قرآن کریم یہ معجزہ ہے قرآن کریم یہ مسلمانوں کا دستور ہے قرآن کریم یہ منشور حیات ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فضائل قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی ہو انصاری صحابی ہیں اور جلیل القدر قدر صحابی ہیں یہ جی رات کو اپنے گھر کے آنگن میں مسلح بچھا کر تحجد پڑھ رہے تھے اور تحجد میں تلاوت قرآن لمبی کر رہے تھے سرکار رات کو طویل کی کرتے ہیں جس کو عشق ہوتا ہے قرآن کریم سے تو وہ خوب پڑتا ہے قرآن کریم کو ہمارے بزرگ بیمار ہوئے تو روزانہ ایک پارا پڑتے تھے لیکن بیمار ہوئے اس دن, دن دو پارے پڑھے فرمایا قرآن شفا ہے قرآن کریم شفا ہے اس کے پڑھنے سے دل کے بیمار بھی اچھے ہوتے ہیں اور جسم کے بیمار بھی اچھے ہوتے ہیں ہمارے ہاں شادیوں کے اندر لڑکی کو جہیز میں بہترین قرآن دیتے ہیں اور پیٹی جو آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی دیتے ہیں لیکن ماں میں سے اور باپ میں سے ایک بھی یوں نہیں کہتا کہ بیٹا اس کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا آج ہم نے اپنی شادیاں جو ہے وہ سنت کے تابع کرنے کے بجائے رسموں کے تابع کر دی ایک جگہ شادی میں جانا ہوا دولہا جو آیا اس کے ہے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے میں نے ان سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو اس نے جواب دیا کہ نماز میں نہ جائز ہے ایسے ہی اگر پہنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا میں نے کہا حدیث میں تو مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے اور آپ سونا اپنی انگلی میں لے کے چل رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ میری ساس نے پہنا ہے یہ انگوٹھی اگر میں نے اتار دی تو ساس بھی نہیں لینے دے اس بنا پر میں نے پہنی ہے تو میں نے کہا آپ ساس کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن میرے محبوب کو ناراض کر سکتے ہیں آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ ہم سب کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں لیکن آقا نامدار جنابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے راضی ہو جائیں اس کی ہم فکر نہیں کرتے علامہ سید محمد انورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شادی کے معاملے پر تمام رشتہ داروں کو خوش کیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے جو ناراض ہیں ان کو راضی کیا جاتا ہے لیکن شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے کتنا فضول خرچ کرتے ہیں ہم شادی میں خالی ایک وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں اور جو انویٹیشن کارڈ بناتے ہیں اس کے اندر میں نے پوچھا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہلے کارڈ بناتے تھے اب کتاب بناتے ہیں ایک صفحہ دو صفحہ تین صفحہ دس صفحے کی کتاب اس کا نام دعوت نامہ کتنے کی بنی یہ کتاب کتنے میں تیار ہوئی کہتے ہیں تین سو روپئے کی ایک تیار ہوئی اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو ایک ایک پائی نعمت ہے اور نعمت کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم ملت اس تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا تو اپنے گاڑے کی کمائی محنتوں کا کمایا ہوا اس طرح اس رات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے اس کا واقعہ جواب دینا پڑے گا اور سیدونا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کا مال کیسا ہے اگر صحیح راستے میں مال خرچ کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں حلال کمائی ہے بدرسوں میں لگ رہا ہے مسجد میں لگ رہا ہے غریبوں پر لگ رہا ہے مسافروں پر لگ رہا ہے دین کے کاموں میں لگ رہا ہے سمجھ لو کہ حلال کمائی ہے رسموں میں لگ رہا ہے فضولیات کے اندر لگ رہا ہے لغیات کے اندر لگ رہا ہے میں سمجھ جاتا ہوں غلط راستے سے آیا ہے اس لیے غلط راستے میں لگ رہا ہے اپنے مال کی قدر کیجیے اسلام تو ایک ایک پائی کی قدر کرنے کا حکم دیتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو ہرز جان بنانا پہلے ہم جب محلوں سے نکلتے تھے اور صبح میں گزرتے تھے تو محلوں میں ہمیں قرآن کریم کی سدائیں آتی تھیں پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن آج ہم نے تلاوت کو بالائے تاک دیا ہے رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے اور رمضان کے بعد قرآن کریم کو دوسرے رمضان تک دیکھا نہیں جاتا تھا قرآن کریم کا یہ شکوہ ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب کو تاکوں کے اوپر سجانے کے لیے رکھ دیا گیا حالانکہ یہ برکت بھی ہے یہ رحمت بھی ہے یہ نور بھی ہے اور اس کی تلاوت کے بڑے آداب ہیں اور بڑے اقام ہیں اللہ تعالی پہلی نصیحت فرما رہے ہیں نسخے شفا میں اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اتلو ما او الیک من اے نبی ہم نے جو کتاب مبارک آپ کو دی ہے اس کی تلاوت کیجئے سرکار تو رات دن تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں تحجد میں لمبی قرات فرماتے ہیں چھ چھ پارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے ہیں صحاب کرام پندرہ پندرہ پارے پڑتے ہیں تھکتے نہیں ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اکسٹھ پرانے کریم رمضان المبارک میں ختم کرتے ہیں تو غیر رمضان میں کتنے کرتے ہو سلسلے چار ہیں چشتیہ ہے نقش ہے قادریہ ہے سہرور ہے کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کے پیر میں قرآن کریم پڑھنے کو نہ کہا حضرت اسید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف اپنا گوڑا باندھا ہوا ہے چھوٹے سے گھر دوسری طرف اپنے بچے کو سلایا ہے بچے کا نام یحییٰ لکھا ہے طویل عرصے تک پڑھتے رہے اچانک گوڑا بدکنے لگا جب گوڑا بدکنے لگا تو حضرت اسید ابن نے رضی اللہ تعالیوں نے نماز مختصر کی کہ گھوڑا کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے نماز کو مختصر کیا موقع محل کے اعتبار سے نماز میں اختصار بھی ہو سکتا ہے سلام پھیر کر ذرا باہر نکل کر نظر ڈالی آسمان پر ذرا نظر چلی گئی تو چاروں طرف چراغوں کی روشنیاں نظر ہے. چراغ ہی چراغ ہیں شاید یہ دیکھ کر گھوڑا بیتکا ہوگا خیر یہ واقعہ تو ہو گیا فجر میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آقا کے سامنے یہ ماجرہ رکھا سرکار آج کو بڑا عجیب و غریب معاملہ رہا چاہبان میں نے آسمانوں پر جاتے ہوئے دیکھے حضور نے فرمایا تو تلاوت کر رہا تھا نماز میں تو سکینہ اور رحمتوں کا اترنا اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھایا اور اگر تم پڑھتا رہتا تو صبح میں صحابہ کرام کو بھی میں دکھاتا کہ دیکھو تلاوت کرنے پر یوں اللہ کی رحمتیں اتر ہیں آج ہمارے گھر رحمتوں سے خالی ہیں ہم گھر میں جاتے ہیں مسلمان کے تو وحشت ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں نماز بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس گھر میں قرآن بھی نہیں ہو رہا ہے اپنا مزاج بناؤ روزانہ تلاوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اور طے کرو کہ جیسے کھانے پینے کے معمولات ہیں اس طرح روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں گے کتنا <تصفح> آسان نسخہ ہے تلاوت کرنے سے سکون کتنا ملتا ہے کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے بھائی یہ تو مانتے ہیں نا کہ ذکر اللہ میں اللہ تعالی نے اطمینان رکھا ہے تو قرآن کریم بھی جامع السکار ہے جب کوئی تلاوت کرے گا تو گیا ذکر کر رہا ہے دلوں کا اطمینان یقینی ہے ایک بہت بڑے آفیسر تھے وہ آفیسر مسلمان تھے آئی اے ایس درجے کے آفیسر تھے گورنمنٹ آفیسر جب سفر کرتے تھے تو سفر میں قرآن شریف ساتھ رکھتے تھے دفتر میں بھی جب وقت ملتا آفس میں وقت ملتا فوراً قرآن کریم پڑھتے تھے کو دیکھا آپ نے کتنے سنگین حالات ہیں اس وقت عرب میں ویسے پورے عالم میں اسلام میں سنگین حالات ہیں لیکن ان پر کچھ اور ہی حالات ہیں لیکن اتنے حالات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بچایا ہے ان کی دو چیزوں کی وجہ سے بچایا ہے جہاں نماز کا وقت ہوا گاڑیاں کنارے پر لگا دی دکانیں بند کر دی پہلے فرض نماز ادا کرتے ہیں بعد میں کاروبار کرتے ہیں پیسہ جو چیز آپ نے خریدی اس کا لے لیا ہوگا تو وہ واپس کر دے گا کہ ازان ہو گئی اپنے کاروبار نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار میں بھی برکت دے دی ہم لوگ یوں کہہ کے دکان کو کھلی رکھتے ہیں کہ گراہک چلا جائے گا ارے روزی تیری مقدر میں لکھی ہوگی تو جا نہیں سکتی ہے اللہ تجھے دلا کے رہیں گے لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھی ہونا چاہیے اعتماد بھی ہونا چاہیے ایمان در حقیقت اللہ کی ذات پر مکمل ایمان کا نام ہے یقین کا نام ہے ایمان یعنی ایقان یقین کرنا اللہ کی ذات پر کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے کرتے اللہ ہیں دیتے اللہ ہیں روزیوں کے مالک اللہ ہیں عزتوں کے مالک اللہ ہیں اب وہ آئیے اس درجے کے آفیسر ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں اسٹیشن پر پہنچے اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے ملازموں سے پوچھا کہ بھائی میرا سامان سب رکھ دیا ڈبے میں کہاں ہاں حضرت رکھ دیا ہے اتفاق سے پوچھا کہ میں سفر میں جو قرآن قریب کا بخش رکھتا ہوں وہ بخش رکھا کہ نہیں ملازموں نے کہا آج تو آفس میں ہی بھول گئے ہم لوگ لے رہے تھے لیکن ذہن سے نکل گیا اور وہ آفس کے ٹیبل کے اوپر رہ گیا اور ہم لوگ سامان لے کے چلے آئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ قرآن کریم سے سرسوی جو تعلق ہے نا ہمارا وہ کافی نہیں ہے قرآن سے عشق پیدا کرو قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے محبت پیدا کرو سرکار سے عشق پیدا کرو دین سے محبت پیدا کرو نماز کے عاشق بن جاؤ یہ سب عاشقانہ شان کے ساتھ کرو گے پھر کامیابیاں آئیں گی صحابہ کے عاشقانہ شان کے ساتھ کام کرتے تھے حضرت ابو بکر قرآن کریم کے ایسے عاشق ہیں کہ اپنے آنگن کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں چھوٹے بچے روتے ہیں عورتیں بلکتی ہیں حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر کتنے لوگ دین قبول کرتے ہیں اب آئی ایس درجے کے جو آفیسر تھے انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا میرا جتنا سامان رکھا ہے ٹرین کے اندر وہ سب نکال لو ارے صاحب آپ کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے آفس کا اتنا بڑا کام ہے اور قرآن شریف تو دوسرے اسٹیشن پہ بھی ہم آپ کو دلا سکتے ہیں انہوں نے کہا میں قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ میں بھی سفر نہیں کرتا ایک لمحے کا سفر بھی مجھے پرانے کریم کے بغیر گوارا نہیں ہے اب اس کو کیا کہیں گے آپ بھئی بہت پڑھے لکھے ہیں آج کل پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہے دین سے دور ہونا اور جو سنتوں پر چلے اس کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں کہ یہ تو بہت تم نظر لوگ ہیں جب دیکھو تو سنت, سنت سنت سنت کرتے ہیں ارے سنتوں میں تو اللہ تعالی نے ہزاروں فائدے رکھے ہیں سنت کے بغیر مسلمان کی زندگی کیا ہے سنت تو مسلمان کی زندگی کی جان ہے سنت کے بغیر دین بنتا ہی نہیں ہے دین بنانا ہے زندگیوں میں لانا ہے سنتیں لاتے جاؤ زندگی میں اپنا جاؤ جتنی سنتیں آتی جائیں گی اتنا دین بنتا جائے گا اس پر جو آم پر عمل کریں دیکھو ایک نماز پڑھتا ہے آدمی کتنی سنتیں کھڑے رہنے کی سنت ہے رکو میں جانے کی سنت ہے سجا میں مصنون چیزیں کیا ہیں آدھا مسنون کیا ہے کیا کیا چیزیں پڑھنا سنت سنت کے بغیر نہ نماز بنے گی نہ سنت کے بغیر دین بنے گا میں <تصفح> ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپے کی گاڑی ہے ایک کروڑ روپے کی گاڑی لیکن اس کے چاروں ٹائروں میں ہوا نہیں ہے ہوا کتنے کی آئے گی اگر نائٹروجن ڈالے گا تو سو روپے کا چار ٹائروں کے اندر آئے گا اور نارمل ہوا ڈالے گا تو دس روپے میں پٹ جائے گا اب آپ کہیں ایک کروڑ کی گاڑی اور دس روپے کی ہوا کیا جوڑ ہے اس میں میری نہیں ایک کروڑ کی گاڑی ہے میں تو اس کے بغیر چلاؤں گا چل سکے گی گاڑی کوئی بھی عقلم کہے گا کہ بھئی اس کے ٹائر مانگتے ہیں جو چیز وہ دینی پڑے گی رضا تب جا کر کے یہ گاڑی چل پائے گی ایک کروڑ کی گاڑی دس روپے کی ہوا کے بغیر نہیں چل سکتی مسلمان کی زندگی کی قیمتی گاڑی سنتوں کی ہوا کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اس کو زندگی کے ہر ہوڑ پر سنتوں پر عمل کرنا ہے اور سرکار کیا فرماتے ہیں من لوگان سنتی پلیں سمنی <سَمِنِّنِّين> جو میری سنتوں سے ایراز کرے گا سرکار نے فرمایا وہ میری جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں ایک دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے ان کو لے گئے اب جنہوں نے دعوت کی تھی ان کے کھانے کے اندر شوربے کے اندر کدو جو ہے وہ کاٹ کر ٹکڑے ڈالے گئے تھے جس کو آپ لوگ دودھی کہتے ہیں حالانکہ کدو میں اور دودھی میں تھوڑا فرق ہے ارب میں خاص قسم کا کدو ہوتا ہے اس کے پتلے اور اس کے ٹکڑے بنا کے ڈالے گئے تھے اور سرکار اسے چن چن کر کھاتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ سرکار کو یہ پیارے ہیں تو پورے پلیٹ میں سے جو بھی ملتا ٹکڑا سرکار کے سامنے رکھتے اور اس کے بعد سے عالم یہ رہا کہ پوری زندگی کدو سے محبت رہی تلاش کر کر کے کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو میرے محبوب کی محبوب ہے اس لیے تجھے کھاتا میرے سرکار نے تجھے پسند کیا ہے اس بنا پر کھاتا اور میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی سانس راضی ہو جائے اس لیے میں نے انگوٹھی پہنی <تصفح> میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا <تصفح> کہ ایک صحابی آئے گاؤں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی سرکار نے وہ انگوٹھی کو کھینچ لیا زمین پہ ڈال دیا پھینک دیا سرکار آگے بڑھ گئے اگر ہماری انگلی سے کوئی امام صاحب انگوٹی کھینچ لیں تو ہم ان کو مسلے پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے کہ تارو کون تھا ہے میری انگوٹی کھینچنے کا تیرے کو کیا حق ہے لیکن صحابہ کرام کا عشق کیسا ہے صاحب کرام کا عشق کیا ہے حضرت احبوب رضی اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے اور سرکار کے قدموں میں لگ جائے لیکن جب سرکار میرا مال لیں گے تو سرکار کا ہاتھ نیچے ہوگا اور میرا ہاتھ اوپر ہوگا اور مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دیتے ہوئے میرے نبی کے ہاتھ سے میرا ہاتھ اوپر ہو مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے تو اب دعا کر رہے ہیں کیا دعا کی دعا یوں کی کہ اے اللہ میرا مال نبی یوں سمجھ کر خرچ کریں گویا کہ ان کا مال ہے تو مجھے دینے کی نوبت نہ آئے سرکار میرے خزانے سے لیتے چلے جائیں مجھے دینے کی نوبت نہ آئے سرکار لے لیں بتا, لگیتے میں بطور لطیقے کے کہاں کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے امام صاحب سے پیر صاحب سے شدید محبت ہے تو کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمارے پیر صاحب ہمارے بینک کے بیلنس کو اپنا سمجھ کے استعمال کرے بے حد بھی توڑ ڈالے گا یہ <laughs> <laughs> کیا کر دیا صحابہ کرام نے امتحان ان سے پوچھا کن سے وہ صحابی جن کے ہاتھ سے انگوشتری پھینک دی تھی ان سے پوچھا کہ یہ اٹھا کیوں نہیں لیتے جیب میں رکھ لو بازار میں بیچ کر پیسے کر لینا تو منع نہیں ہے نا پہننا منع ہے اس کو فروخت کر دیجیے لیکن ایمانی علاوت اور ایمانی حمیت کا عالم یہ ہے کہ یوں کہا کہ جس کو میرے نبی کے ہاتھوں نے گرا دیا ہو میں اس کو بے قیمت سمجھتا ہوں لاکھوں روپے کی چیز ہو لیکن میں اس کو اگلی نہیں لگاؤں گا اس کو کہتے ہیں عشق اس کو کہتے ہیں سچی محبت تو وہ ایس درجے کے جو آفیسر تھے انہوں نے کہا تم مجھے تم نظر کہو کہ کچھ بھی کہو شادی میں ایک جگہ میں نے سنا پانچ ہزار روپئے کے انڈے مارے دوستوں نے ایک دوسرے کو پانچ ہزار روپئے کے انڈے مارے بمبئی کے اندر پانچ لاکھ لوگ رات کو بھوکے سو رہے ہیں اور انڈا کھانے کی نعمت اللہ تعالی نے دی ہے لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور تو اپنی عیش و عشرت میں انڈے جیسی نعمت کو ضائع کر رہا ہے اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا اس کا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اچانک نوٹ بندی کیوں آئی یہ دندے کیت آئی قدر نہیں کی تھی اب پتا چلا کہ بھائی فقیر بھی جو ہے کام کا نکلا جو غریب تھا جو ہمارا ملازم تھا وہ بھی کام کا نکلا کیونکہ پیسے لے گئے اس کی داڑی میں ہاتھ گھمایا اور یوں کہا جا میرے ایک لاکھ روپے ڈال دیا بے حیثیت کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں کر دے عزتیں دینا دولتوں کا دینا جس کے کھاتے میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا راتوں رات اس کے کھاتے میں ڈھائی لاکھ روپیہ آیا ہمارے پردھان منتری جی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسا دن لائیں گے جس میں ہر ایک کے کھاتے کے اندر پندرہ لاکھ ہوں گے ایسا دن تو نہیں آیا لیکن ایسا دن آیا کہ غریب کے کھاتے میں ڈھائی لاکھ آ گئے لیکن ہم سے لے کے ہمارے کھاتوں میں لا لیں گے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے آئی ایس درجے کے آفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے دین بہت بڑی نعمت ہے ऑफिस میں بھی دین کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں افریقہ میں ایک بڑا اسپتال ہے دل کا علاج کرتے ہیں کارشن ہسپتال وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر ہے کارڈیت میں ہے تو وہ سانفا اور ٹربن باندھ کر علاج کرتے ہیں آپریشن کرتے ہیں تو وہاں کے چیف ڈاکٹر نے کہا کہ تم کو ٹربن نکالنا پڑے گا تو اس نے دو پیج لکھ کر دیے کہ تم جو ٹوپی پہناتے ہو اس سے میری ٹربن زیادہ حفاظت کرتی ہے اور میرے آپریشن ٹربن کے ساتھ زیادہ سکسیسفل ہیں بن اسبت تمہاری پہنی ہوئی ٹوپی لہذا میں ٹوپی نہیں چھوڑوں گا ارے سردار لوگ اپنے پٹکے کے لیے اور اپنے ٹرمن کے لیے کوٹ تک گئے اور ہم اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ٹوپیاں بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں ڈاڑیاں بھی کٹوا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور سرکار کا مت بھی کہتے ہیں اور حضور کا عاشق بھی کہتے ہیں عاشق ایسے نہیں ہوا کرتے جو سرکار کے طریقوں کو چھوڑے وہ آشف کہے گا ہوا ایک ایک سنت کو لیجیے میرے والد صاحب ایک واقعہ سنا دیتے ہیں اجمیر شریف میں ایک طالب علم تھا جس کے داڑھی کے خالی دو بال تھے ایک بال ٹوٹ گیا تو وہ ایک عرصے دراز تک رویا اس نے کہا اللہ سرکار کی سنت کے دو بال مجھے تو نے دیے تھے ایک جو ہے ٹوٹ گیا کل رسول کے دربار میں حاضر ہوں گا کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیں گے کہ سنتوں والا بال کیوں ٹوٹا کیا جواب دوں گا اگر ہمارے اندر حمیت اور اللہ کے دین سے محبت اور سرکار سے عشق ہے تو پھر ایک ایک سنت کو اپنانا اور مت سمجھو کہ ڈاڑی سے بے عزتی ہوگی سرکار کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو انسان کو بے عزت کرے جتنی سنتیں زندگی میں آئیں گی اتنی عزتیں انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی ہمارے ایک دوست تھے ان کی ایک غیر مسلم کے ساتھ پارٹنرشپ تھی آفس میں بیٹھے تھے تو ایک دن وہ غیر مسلم نے پارٹنر نے کہا کہ تم ڈاڑی کیوں رکھتے ہو تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں نے جو داڑھی رکھی ہے وہ اپنے بزنس کے اندر رکاوٹ ہے اپنے دو لاکھ سے بزنس کر رہے ہیں ہر سال پچاس لاکھ کا نفع کر رہے ہیں تو داڑھی رکاوٹ بنی تو تو یہ سوال کیوں کرتا ہے کہ داڑھی کیوں رکھیے میں تو تجھ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ تو تتنا کیوں نہیں کرواتا اس کے بھی لاکھوں ہزاروں فوائد ہیں تو جب وہ فوائد ہیں تو داڑھی کے بھی فائدے ہیں اور سون اگر کا تجھے داڑھی پر اعتراض ہے تو پارٹنر ختم کیونکہ میں پارٹنرشپ ختم کر سکتا ہوں سرکار کی سنت ختم نہیں کر سکتا ہوں مجھے لاکھوں روپئے کا نقصان منظور ہے لیکن میرے آقا کی سنت کی توہین مجھے منظور نہیں اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت اس کو کہتے ہیں عشق رسول اس کو کہتے ہیں محبت رسول آئیے درجے کے آفیسر نے کہا جو بھی ہونا ہوگا ہوگا لیکن تم نکال لو اندر سے میرا پرانے کریم نہیں ہے میں سفر نہیں کروں گا ٹرین چلی گئی یہ آفس میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی فون اٹھایا تو فون پر کہنے والے نے کہا آفیسر صاحب جس ڈبے میں آپ سفر کر رہے تھے وہ ڈبے میں آگ لگی ہر آدمی اندر جھلس کر مر گیا اور آپ نے سفر نہیں کیا آپ بچ گئے انہوں نے کہا میں نے قرآن نہ ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما دی قرآن کے احترام نے دنیا کی آگ سے بچا دیا قرآن کریم کا احترام آخرت میں جہنم کی عذاب سے بھی بچا سکتا تلاوت کو اپنا شیوا بنائیے پہلا نسخہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو الیک من کتاب گھر میں ماں بہنیں بھی گھر کو زندہ رکھیں زندگی گھر میں تلاوت سے آئے گی گھر میں زندگی نماز سے آئے گی سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر قبرستان بننے سے بچ جاتا ہے قبرستان میں مردہ نہیں پڑھ سکتا نماز اور قرآن اور جس گھر میں قرآن و نماز نہ ہو وہ قبرستان سے کم نہیں ہے گھروں کی آبادی نمازوں کے ذریعے سے ہے پرانے کریم قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہے دوسرا بہت آسان نشہ ہے پانچ وقت کی نماز میرا ایک دوست تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تیری تقریر اچھی لیکن یہ نماز والی تو لاتا ہے نہیں یہ نہیں جمتا میں پانچ وقت کی نماز نماز تو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ اپنی صلاحی ذکری نمازوں کو میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے قرآن کریم ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے اب آپ یہ سوچئے کہ نماز سے کیا ملے گا دنیا کے فائدے ہزاروں ہیں لیکن ازواج متاثرات نے روزی میں بڑودی اور اضافے کی درخواست سرکار کے دربار میں بجٹ بڑھانے کی بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اللہ کا حکم آیا کیا حکم آیا وامر کب علی گاہ لانسو کا رکھ نو نزو کو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے سرکار کے گھر میں نماز کا کیا آلپ ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگائیں نماز چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آدھی رات کو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پورا مدینہ امرتا ہے بچے بچے بھی آتے ہیں یہ عالم ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم روزی مانگتے ہو روزی کا بڑھانا اور روزی کے اندر اضافے کا ہونا تمہاری نماز کے اضافے پر موقف ہے تم نماز پڑھاؤ ہم روزی بڑھائیں گے معلوم ہوا روزی کا حل اور روزی میں اس نماز کے ذریعے سے آتی ہے آج آدھی دنیا اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہے صبح میں اٹھتا ہے آدمی تو روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے فجر کی اللہ تعالی اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں اس کے لیے قبر کے مراحل کو آسان فرما دیتے ہیں اس کے لیے اللہ کا دیدا طے ہو جاتا ہے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نماز پر دیتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا آخرت کے کاموں کو بناتے ہیں اور اسے عزتیں جیسے قرآن سے ملتی ہے نماز سے بھی ملتی ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر ہے عرسے دراز تک رہے ساتھ کیا لائے تھے مسلح لے کے آئے تھے اپنے شیخ کے پاس سے اور ساتھ کیا لے کے آئے تھے پرانے کریم لے کے آئے تھے اپنے ساتھ وزو کا لوٹا لے کے آئے تھے یہ ہوتا ہے مسلمان کا اصلی سامان سفر میں یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے پچاس سال کے بعد رائے پتورا نے سنیاسوں کے کہنے پر حکم جاری کیا कि کہ جتنا ہو سکے جلدی ہمارا اجمیر چھوڑ دیجیے اور کل صبح سے پہلے ہمارا شہر چھوڑ دیجیے تمہارے لاکھوں مرید ہو گئے ہیں تمہاری انگلوں پر اور انگلی کے اشارے پر قربان ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے مجھے اپنی حکومت کا خطرہ ہے حالانکہ حضرت خواجہ صاحب نے کبھی بھی حکومت اور انتظار کی تمنا نہیں کی وہ تو اللہ کے دین کے کاموں میں لگے تھے اور اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے گھبرا گئے جو ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت گبراہ گئے اب کیا ہوگا اس لیے کہ راجہ کا حکم آیا ہے کہ اجمیر چھوڑو اب اتنا بڑا خانقاہی نظام لے کر کہاں جائیں گے اور خواجہ صاحب صبح صبح اٹھ کر کہاں جائیں گے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے بہت گبراہ میرے ہتھیار لاؤ میری چیزیں لاؤ ارے بھائی آپ کا ہتھیار کیا ہے فرما مسلح ہمارا ہتھیار ہے مسواک ہمارا ہتھیار ہے قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہ بہترین اسلحہ ہے کچھ مت کرو بس خالی وزو کا لوٹا لے آؤ میری مسواک لے آؤ وزو کیا مسواک کیا اور نماز کی تیاری یہ مسلح بچھایا گیا دو رکعت نماز پڑھی آج عالم یہ ہے کہ لوگ خواجہ صاحب کے پاس اولاد مانگنے جاتے ہیں خواجہ صاحب پہ حالات آئے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ مانگنا اللہ سے چاہیے اور نماز کے واسطے سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے نماز کیا ہے اللہ سے مضبوط کنیکشن کا واسطہ ذریعہ ہے آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے پچانوے فیصد امبتی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو پڑھنا نہیں کہا پرانے کریم میں جہاں بھی کہا نماز کو پابندی سے بجا لانے کے لیے کہا ہے اقیم الصلاح کا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی ہے تو گر جانے کا خطرہ ہے اور اس کو سیدھا قائم کرنا ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں کوئی منافق ڈھیلے عقیدے کا جو ہوتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا ورنہ دو آدمیوں کے سہارے اگر وہ مسجد آ سکتا ہے تو آتا تھا اور مسلموں کے بیچ میں اسے کھڑا کیا جاتا تھا ان کے سہارے سے کھڑا رہتا تھا نماز کے یہ لوگ اتنے عاشق تھے نماز کے عشق کا عالم یہ ہے کہ امریکہ کے کلچر سینٹر کے اندر جب نماز مکمل ہوئی جمعہ کی تو ایک انگریز نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے اتنا بڑا کراؤڈ کا ہے جواب دیا کہ جمعہ کی پرئر تھی وہ مکمل کی ہے مسلمانوں نے کلیکٹیو پرئر کرتے ہیں جمعہ کے دن وہ پریئر کمپلیٹ ہو گئی اب یہ لوگ گھر جا رہے ہیں تو اس نے ایک عجیب سوال کیا اس نے کہا روزانہ پانچ وقت کی نماز میں ایک فجر میں نماز ہوتی ہے جو سن رائز ہونے سے پہلے آفتاب کے نکلنے سے پہلے پڑی جاتی ہے اس کے اندر کتنا مجمہ آتا ہے کتنے پرسنٹ لوگ یہ مجمے کے فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے تمہارے اندازے کے اعتبار سے تو جواب دینے والے نے دیا جواب کہ پانچ فیصد مجمع فجر کے اندر ہوتا ہے نائنٹی فائیو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ انگریز نے کہا جس دن فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جمعہ جتنا مجمع پڑے گا اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلندیاں اور کامرانیاں اور کامیابیاں دے گا ایک بات وہ بھی سمجھ رہا ہے ایک بات پرانے کریم نے بھی ہم کو کامیابی کی کئی۔ لیکن کیسی نماز پر کامیابی کیسی نماز پر آج اور اوریانیت کتنی ہے ننگاپن کتنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل کی لائن سے انٹرنیٹ کی لائن سے اور ہر لائن سے برائیوں کو دنیا کی یہودیت اور عیسائیت ہمارے گھروں میں انڈیل رہی ہے ہماری ماں بہنوں کو اوریان کرنا اور ننگا کرنا انہوں نے اپنا مزاج بنایا ہے اور ننگے پن کی رات اور بن نشر و وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے گھروں میں کر رہے ہیں اسلام نے حیا سکھائی اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم عورت کو سمان اور عزت دلوائیں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کو جتنی عزت اسلام میں ملی ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور دنیا والے لاکھ محنتیں کر لے عزت دینے کی لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پردہ اور جو برقع اور جو حیا کا مزاج شریعت مقدسہ نے عورت کو دیا ہے نماز میں کیسی کھڑی ہوتی ہے پورا جسم ڈھانک کر اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتی ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ جیسی نماز میں میں باحیا ہوں میں باہر بھی باحیا رہوں گی میرے جسم پر گر ہوگا میرے جسم پر پردہ ہوگا مجال کیا ہے کہ کوئی غیر محرم میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالانہ کا وصال ہو رہا ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے اور وسیعت فرما رہی ہے کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں کہ اس کی وسیعت کرے کوئی جائیدادیں ہے ہی نہیں کہ اس کی وسیعت کرے وسیعت تو دین کی کی جا رہی یوں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کہ مجھے رات میں دفنانا اور مدینے میں ظاہری بات ہے جیسے اسٹریٹ لائٹ ہمارے یہاں ہے وہاں تو تھی نہیں تو اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا اس زمانے میں جنازہ جو ہے وہ چار پائی کے اوپر رکھ دیتے تھے اور لے جاتے تھے تو یوں کہا اندھیرے میں لے جانا تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور جب دفنا رہے ہونا تو اوپر چادر رکھ دینا اور چادر کے نیچے سے میری ناش کو سرکانا تاکہ زندگی میں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد بھی میری ناش پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے حیا اور شرم کا اتنا زبردست نظام ہے اور حدیثوں میں حیا کی بڑی تعریف آئی نماز کے اندر حیا کو سیکھنا ہے عورت کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ کیسی ڈھک چھپ کر تو کھڑی ہوئی ہے نماز میں باہر جانے سے پہلے بھی تجھے اگر ضروری کاموں کے لیے جا رہی ہے نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وہ کرنمی آتی ن زک ن اللہ خاجہ صاحب نے دو رکعت پڑھی اور انتہائی خوشبو خزو کے ساتھ پڑی اور جو خوشو خشو کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو دنیا میں جتنی اوریانیت ہے گندا پن ہے بے حیائیاں ہے انشاءاللہ اللہ دنیا سے ختم ہو جائے گی اب دنیا محنت کر رہی ہے کہ یہ بے حیائی رک جائے یہ پن رک جائے یہ لباس جو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ کسی حد پر رک جائے نہیں رک رہا ہے رکے گا تو قرآن کی تعلیم سے رکے گا وہ تعلیم کیا ہے اگنی میں سلح نماز کو قائم کیجئے پابندی سے بجا لائیے وقت کی رعایت کیجئے ویکولر ادا کیجئے پرٹیکولر ادا کیجئے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والی نماز پڑھیے کیا ہوگا نتیجہ اتنا سلا کا تنگان پاکی نماز گنا کے کاموں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے اب کوئی کہے فلان صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں تو کہو پڑھتے ہیں ادا نہیں کرتے ہیں قائم نہیں کیے ہوئے ہیں ورنہ قیام سلاد کا نتیجہ کیا ہوتا برائیوں سے روک جاتا ہے حاجہ صاحب نے دو رکعت پڑھ لی دو رکعت میں کتنی طاقت ہے اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے ایک صحابی کو شہید کرنے کے لیے مقامِ ہل کے اوپر لے گئے حضرت قبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کوئی تمنا ہو تو ظاہر کرو فرمایا ایک تمنا ہے نماز کا عاشق ہوں دنیا سے جانے سے پہلے مجھے دو رفار پڑھنے کا موقع دیا گیا بیوی سے ملنے کی تمنا نہیں کی اپنی جائیداد کی وسیعت کرنے کی تمنا نہیں کی کوئی عزیز محبوب کھانا کھا کی تمنا نہیں کی اپنے بچوں کا منہ دیکھنے کی تمنا نہیں کی فرمایا اللہ کے دربار میں میرا لاسٹ عمل پیش ہو تو لکھا جائے کہ دنیا سے جاتے جاتے اس کا سر سجے میں رہا ہے یہ نماز پڑھنے والا رہا ہے تو مجھے موقع ملے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں نماز سے ایسا عشق ہونا چاہیے اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جماعت کی نماز کو مت چھوڑو قرآن کریم میں فرمایا ورگاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں ایک رسم ہے نماز پڑھ کے آگے نماز پڑھ کے آگے نماز رسمی عبادت نہیں ہے جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں عظیم ترین عبادت ہے بزرگ ترین عبادت ہے نماز یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے پر پیر زمین پر گھسٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں با تو جب سرکار اتنی پابندی کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ امتوں نماز مرتے دم تک حالات سنگین ہو جائیں میدان کاروار آ جائے مت چھوڑا اتنی نماز اگر ہماری زندگیوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے ارے معذر خود اعلان کرتا ہے کامیابی یہاں ہے تم کہاں تلاش کر رہے ہو کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم کامیابی ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیابی اللہ کے دربار میں آنے کے اندر السلام سمجھا میں بہت معمولی سمجھا ہے موجود نہ بیچارہ پکارتا رہتا ہے ازان کمپلیٹ میسج آف اسلام ہے سولا نماز کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف آ رہا تھا تو سوال ہو گیا عقل من لوگوں کو سوال دین کے اندر ہی زیادہ معلوم ہوتے ہیں باقی دنیا بھر کے جھمیلے کرتے ہیں کبھی نہیں پوچھا کہ اس میں کیا دکھ ہے لیکن جہاں دین کا کوئی کام بتایا تو پوچھتے ہیں اس میں کیا فضیلت ہے اس میں کیا حکمت ہے اگر کوئی حکمت نہ ہو تو اللہ کا حکم ہے یہ تو حکمت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت چاہیے کہ اللہ حکم کرتا ہے حکم ہو جائے تو غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مالک کو پوچھے کہ تم نے کھانا بنانے کا حکم مجھے کیوں کیا اس کے پیچھے کیا مسئلے آتے وہ ایک چپت رسید کر کے گئے گا غلامی کا مطلب بھی سمجھتا ہے کہ نہیں غلام کو حکمتیں پوچھنے کا اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ورنہ غلامی کو سمجھتا نہیں ہم نے پیدا ہوئے وہاں سے کلمہ پڑا ہے لیکن اللہ کی غلامی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی آگے حکمت بھی اللہ نے کرم فرما دیا موزن کو حکمت بھی بتائی نماز کے لیے جن کو بلا رہے ہیں ان کو حکمتیں بھی بتاؤ ان کو نماز پڑھنے کا فائدہ بھی بتاؤ ان کو میرے گھر کی طرف آنے کا فائدہ بتاؤ لل پلا کامیابی کی طرف آ جاؤ नमाज क्यों पढ़ना है दुनिया में टक्करें खा रहे हैं तजारतों में दुनिया में टक्करें खा रहे हैं गवर्नमेंट की ऑफिसों में प्रमोशन नहीं आता मोशन आता है फिर भी दौड़ रहा है आज मिलेगी नौकरी कल मिलेगी नहीं मिलती और कबर में पहुंच जाता है जब इसका प्रमोशन इसके घर पहुंचता है जब यह अल्लाह के घर पहुंचता है کامیابی <الفلاح> <تصح> ہے اس میں بھول کیوں جا رہا ہے تو جب پانچ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہے قرآن کریم کہتا ہے خَاشِعُونَ <تصفح> ذرا خوشو خزو علی نماز پڑھ لیں کانسنٹریشن پورا تیرا نماز کے اندر ہو جائے ایسی نماز پڑھ لیں دیکھ کے کامیابیاں تیرے قدم چومتی ہے کہ نہیں جنہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے ان کے قدموں میں قلعے کی چابیاں آئی ملکوں کے اقتدار آئے تاج و تخت آئے حجم الفی چشتی رحمد اللہ علیہ نے دو رکاب پڑھی اللہ سے دعا کی دعا بہت بڑی چیز ہے راج امت نے دعا کو بھی چھوڑ دیا اسباب کے نقشوں میں کامیابی تلاش کرتے ہیں اللہ سے تعلق چھوڑ بیٹھے ہیں اللہ سے مانگنا بھول بیٹھے ہیں اللہ کو اپنا کارسا حامی اور ناصر کہاں سمجھتے ہیں دعا کر لی آب کے ساتھ ایک بزرگ کو پوچھا گیا تھا بہترین عبادت کرنے کا وقت کون سا ہے فرما مرنے سے ایک دن پہلے حضرت وہ تو معلوم نہیں ہے کہ کب مرے گا آدمی تو فرمائے ہر دن کو یوں سمجھ لے کہ یہ میرا آخری دن ہے تو تیری عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی وہ میں واٹس ایپ پر پڑھ رہا تھا کبھی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں بچہ اپنے ابا جان سے کہہ رہا ہے ابا جان میرے ساتھ کھیلتے نہیں بیٹا آفس جانے کا ہے تو کھیلوں گا تو پھر آفس پہنچ جائے گا جواب دیا کہ ابا ہفتے میں ایک دن خالی آفس جایا کرو نا تو کہا ایک دن آفس جاؤں گا تو آفس آپ نکال نہیں دے گا مالک میرے کو نکال نہیں دے گا آفس میں سے کہا آپ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے آفس میں پھر خالی جمعہ کو جاتے ہیں تو اللہ تو نکال نہیں دیتے کہتے دمپا خود ہو گیا حیران ہو گیا یہ عجیب بات کہی خاجہ صاحب نے دعا کی دعا کرنے کے بعد خوشخبری بھی اللہ والے کے دل کے اوپر اللہ تعالی نے بات ڈالی خواجہ صاحب نے فرمایا انشاءاللہ اللہ ہماری خبر اجمیر میں رہے گی ہم کو نکالنے والا کل صبح میں زندہ پکڑ کر نکال دیا جائے گا دوسرے دن شاہبین گوئی صبح صبح آئے اور گرفتار کر کے پرتھوی راج کو لے گئے اور خواجہ صاحب آپ بھی اجمیر میں ہیں آج بھی ان کا مزار اس بات کی حفقانیت اور صداقت کو بیان کرتا ہے کہ کہاں سے آئے تھے دین کی نسبت پر محنت کر کے قربانیاں دے کر اپنے وطن کو مالا تاب رکھ کر مہاجر کی حیثیت سے یہاں رہے اور دین پر محنت کرتے رہے یہی خبر بن گئی تو نمازوں کی پابندی بڑی نعمت ہے کامیابی کا ملکہ نماز کی نماز کے پڑھنے میں اور مزا میں ہے قرآن کریم کی تلاوت میں پروگرام کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں بل ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے ایک مرتبہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے ایک مرتبہ اللہ کہنے پر اللہ کیا دیتے ہیں یہ اگر معلوم ہو جائے تو آدمی حکومتوں کو چھوڑ دے گا اپنے سب کاموں کو چھوڑے گا اور ذکر اللہ کے اندر لگ جائے گا آج پوری دنیا بے چین ہے اور پوری دنیا پریشان ہے اس بنا پر کے اطمینان قلبی کا بہترین نسخہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ ذکر اللہ کا کوئی ٹائم نہیں دیا ہے جب موقع ملے اللہ کی یاد کرو قرآن کریم ذکر ہے نماز ذکر ہے اور اللہ فرماتے ہیں تو جب اللہ کی یاد لے کے بیٹھے گا اللہ کے گھر میں بیٹھے گا تو اللہ تعالی فرش زمین پر تجھے ذکر کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ عرش بری پر ملائکہ کے اندر تیرا ذکر کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم معمولی انسان ہے لیکن تیری یاد اور تیرا ذکر اللہ کے دربار میں ہو جائے اور وہ کب ہوگا جب ذکر اللہ کیا جائے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد لے کر بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے ملائکا رحمت سایہ فگن ہو جاتے ہیں رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور سکینہ ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کے گروہ میں یہ یاد کرنے والوں کا اور اللہ کا نام لینے والوں کا ذکر فرماتے ہیں یاد فرماتے ہیں ہم جیسے گناہ کو اللہ یاد فرما لے کتنی بڑی بات ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کی فضیلتیں بیان فرماتے ہیں اور ذکر ایسی فضیلت کی چیز ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں فز قرونی تم, تم مجھے یاد کرو میں تو تم کو یاد کرتا ہی رہتا ہوں اللہ کی یاد کا نتیجہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اس نے ہم کو یاد رکھا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اس نے یاد رکھا ہے تو زندگی گزر رہی ہے وہ بھول جائے گا تو ہمارا دنیا میں کوئی گزارا ہی نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر وقت یاد کر کے بیٹھا ہوں تمہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں کرتے نعمتوں کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے تو جو نعمتیں ہر وقت دے رہا ہے اس کا نام بھی ہر وقت لیا جانا چاہیے اس لیے لفظ اللہ جو ہے اس کا ہر سرا بلندی کی طرف جاتا ہے اونچائیوں کی طرف جاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جو میرا نام لے گا وہ بھی اونچائیوں کی طرف جائے گا وہ بھی بلندیوں کی طرف جائے گا اللہ کا ہر چوشا بلندی پر جا رہا ہے اللہ کا نام لینے والا اس کا نام بھی اللہ بلندیوں پر پہنچا دے گے جانور بھی ذکر کرتے ہیں شیخ الہین رحمت اللہ علیہ قید خانے میں تھے کانگریس جیلر نے ایک سراب کیا اور قید خانے کی بیرک کے اندر ایک سانپ چھوڑ دیا اب وہ سانپ دیکھ لیا شیخ الہین رحمت اللہ علیہ نے تحجد کے بعد اپنا ذکر شروع کیا تو وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا شیخ الحیم نے خطاب کیا کہ اس وقت پوری مخلوق ذکر میں لگی ہے اور سانپ تو کیسا غافل ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مجھے نقصان پہنچانے کی فکر کر رہا ہے تو کہتے ہیں شیخ الہیم کے ساتھ سانپ نے بھی ذکر شروع کیا جب ضرب لگاتے تھے تو وہ بھی سر ہلاتا تھا پورے ذکر میں ایک ہی جگہ کھڑا رہا قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ذکر میں لگی ہوئی ہے انسان کو خاص ذکر کے لیے بنایا ہے ذکر کے معنی ریمبرنس آف اللہ سبحانہ نوت اللہ کی یاد دل سے بھی کی جائے زبان سے بھی کی جائے غفلتوں کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر بیکار نہیں ہے اللہ کا نام زبان پر آ جائے بڑی قیمتی چیز ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے فرمایا نسخ شفا اللہ تعالی نے ہماری بیماریوں کا مداوا اور ہماری بیماریوں کا علاج تین چیزوں کے اندر بتلایا ہے ایک تلاوت قرآن میں ایک عمل ال قرآن میں اور دوسرا نماز میں اور یہ دونوں کا ایمام ہے ذکر اللہ میں یہ چیزیں آئیں گی برائیاں ختم ہوں گی اچھائیاں آئیں گی کامیابیاں اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیے کہ جو مظلومین ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جتنا ظلم ہو رہا ہے اس تشدد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ختم فرمائے ہمیں عبادات کا پابند بنائے کام کرنے کو کوئی نہ نہیں کہتا دنیا کے کام میں آگے بڑھنے کو کوئی نہ نہیں کہتا یہ پروگرام پر عمل اپنے کاموں کے بیچ میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے ترقی کرو قدم بڑھاؤ ضرور لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے اتنا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے مجھے حکم تھا کہ چند منٹ بات عرض کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ بھی کیا جائے اتفاق سے میں نے وہی آیت آپ کے سامنے جس میں ذکر اللہ کی بڑی پزیلت بیان کی ہے وہ بھی ذکر کی اور تین اسکار کا ذکر کیا قرآن کریم مستقل ذکر ہے قرآن کے ناموں میں ایک نام ذکر ہے دوسرا نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے اور تیسرا جب جب وقت ملے اپنی زندگی کے اوقات کو غفلت میں گزارنے کے بجائے اللہ کی یاد میں گزارنا ہے اللہ کے ذکر میں گزارنا اللہ تعالی ہمارے اوقات کو قیمتی بنائے ہمیں ان پروگراموں پر جو بہت آسان ہے عمل کرنے کی توفیق سعید جتہ فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اس کے بعد دعا کریں اب روشنیاں بند کر دیں اور جتنے حضرات اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہایت اطمینان سے دعا تک بیٹھے رہے ہیں لا اللہ کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں فرمایا افضل الزکر لا اللہ جتنے اسکار ہیں ان تمام میں افضل جتنے ازکار ہیں ان تمام کا نچوڑ اور خلاصہ ایمان میں داخلے کا دروازہ لا اللہ ہے تو اللہ والوں کے یہاں یہ افضل ضرور ذکر جو ہے اسی کا ذکر کروایا جاتا ہے ویسے تو پوری تصویر کا ذکر ہوتا ہے لا الہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ, اللہ ہے اللہ ہے لیکن ان میں سے بڑا مجمع ہے لوگ پریشان نہ ہو جائیں اس بنا پر صرف لا الہ اللہ کا ذکر کریں گے اور دو لمحے کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ دنیا کمانے کے دھیان میں یا کبھی کبھی گناہوں کے دھیان میں گزرتا ہے اس کے بجائے ہم مشق کریں کہ ہم اللہ کے دھیان میں اپنا زندگی کا کوئی لمحہ گزاریں کوئی اوقات گزاریں تو اس کی فکر جو ہے ہمیں کرنی ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ایک شہر کے بعد یہ ذکر ہوگا ماں بہنے گھر میں سن رہی ہوں تو آہستہ آہستہ الہ الا اللہ کہیں اور یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ جہرن میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوں تیرے سیوا مابو دیوی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیر سیوا مسجودیں نقی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیر سیوا موجودیں نقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رنگ بس تاد آخر ردیس بائے میرے الہ لا علاحا ہل لا علا ہل ماں لا علا ہل لالا لو لال چلو لالو لال لا لو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 اجمائی وبارک وسلم تسلیم کتی رنگی رنگیر اب دو لمحے کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ کسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے دھیان میں اور انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند ہو اور باڈی میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو سر کو دل کی طرف جس طرف دل ہے ادھر ذرا سا جھکایا جائے اور تصور رکھا جائے تصور کا نام ہے مرا تصور کیا کرنا ہے تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک یہ تصور جاری رکھیے اس دھیان کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو گناہوں سے بچ جائیں گے اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نیکیوں کا کرنا اللہ آسان کر دیں گے طبیعت میں نیکیوں کی ربت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور گناہوں کی نفرت انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گی لہذا تھوڑی دیر کے لیے برا قبا کریں آنکھیں بند رکھیں اور یہ تصور کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے گفت دن بےدار شو بیدارشو بیدارشو بیدار غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا ہم نے اپنے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا کر سلا دیا ہے در ذکر مشغول کرے مشغول مش مشغول مش اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دارے پانی دنیا ختم ہو جانے والی ہے مٹ جانے والی ہے تباہ ہو جانے والی ہے پنا ہو جانے والی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے کوئی کتنے بھی مقامات بنائے گا مکانات بنائے گا لیکن آخری مقام اور آخری مکان اس کا قبر ہوگا نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا جب مرتبہ کر رہے ہو اور آنکھیں بند ہو تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی اپنے اختیار سے بند کی لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی اور میری آنکھوں کو بند کرے گا آنکھوں پر اختیار جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا ایک دن مرنا گے آخر موت ہے کر لے جو موت ہے بند ہو تو قبر کے اندھیرے کو سوچو پیچھے سوچو ماضی میں زندگی کا کتنا بڑا حصہ گناہوں میں گزارا ہے ایک گناہ کے بارے میں اگر اللہ کے دربار میں پوچھ لیا کیا جواب دیں گے ہم یہ مراقبہ ہر آدمی کر سکتا ہے اور روزانہ پابندی کے ساتھ کرنے پر کروڑوں کی زندگی میں فرق آیا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو مراقبہ کرنے والا اپنی یاد کرنے والا دھیان اللہ کا دینے والا بنائے اب تو صل اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنتهم وقنع ذاب النار قنع ذاب القبر وقنع ذاب الحشر وقنع ذاب الفقر وقنع ذاب الدين وحشنا يوم القيامة مع البرار ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ إنك أنت الوهاب ظلمنا أنفسنا وإِن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہم احفظنا من كل بلائق دنیا وعذاب القبر وعذاب الاخرہ اللہم لا تکرنا بغدبك ولا تغلقنا بعذابك واقعنا قبل ذلك اللہم انسوء الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم سبت الاسلام والمسلمین اللہم سبت اقدام المؤمنین وزرزل اقدام الكافرین وانزل بهم باسک اللذی لا تردہو عن القوم المجرمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو ماپ اللہ بہت بڑے مجرم ہے اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اللہ بہت بڑے ہیں اللہ کار ہیں اللہ کار ہیں اللہ اداکار ہیں اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے کار ہیں اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اللہ کی بھیم دے دے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے اللہ العالمین ہمارے پر نظر کا فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اللہ ذاکرانہ زندگی کر فرماؤ اللہ شا زندگی عطا فرما اللہ, اللہ غافلانہ زندگی سے ہماری رکاوت فرما اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اللہ ہمارے بچے بچے کے دل میں قرآن کریم پیدا فرما دے اللہ ہمارے گھر گھر میں تلاوت قرآن کا جذبہ آتا فرما دے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اللہ ذکر اللہ کا عاشق بنا دے اللہ ترین یادوں بھری زندگی آتا پروا اے اللہ وفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے اور اے اللہ شیطان کو راضی کرتے رہے اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ تو نے چاہا تھا کہ ہم تیرے دین کا کام کرتے اللہ دنیا میں ایسے لگ گئے دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا اللہ ہم کام نہیں کریں گے تو ہمیں ہٹا دے گا ہماری نسلوں کو ہٹا دے گا اور اللہ دوسروں سے کام لے لے گا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے اس کوی کو اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ عالمین اس مجلس کو قبول فرما لے اللہ یہاں جو ادارہ چل رہا ہے اسے قبول فرما لے آئندہ جو عزائ ہے اس میں کامیابی عطا فرما اللہ دور دراز سے جو حضرات اپنے مدارس کو چھوڑ کر نسبت سے آئے اللہ جمع ہونا ان کا آنا قبول فرما اللہ دین کی نسبت سے جمع ہونا قبول فرما اللہ پورے مجمعے کی مبتر فرما سرکار کی اتباع قدم قدم پر نصیب فرما نمازوں کا عاشق بنا دے اللہ تیری یاد والی زندگی عطا فرما اللہ ماں بہنوں کو دیندار بنا دے اللہ توسیع عطا فرما دے اے اللہ کا سبق پڑھا دے اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بطا دے فیصلے فرما اے اللہ ہماری کو عبادت والی بنا دے اے اللہ عنابت والی بنا دے اے اللہ جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے اے اللہ کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما دے اللہ نے دنیا کی ترقی کو روکا نہیں ہے لا دین کی حفاظت کے ساتھ دنیا کی ترقی بھی ادا فرما اللہ رسمائیوں سے حفاظت فرما اللہ عزت والی زندگی ادا فرما پورے مجمعے کی مفرت فرما کے ایک ایک پرد کی مقرر فرما اللہ جنہوں نے دین کی نسبت سے ہمیں یاد کیا یہاں تک بلایا دین کی فکروں میں اپنے بھائیوں کے دین کی فکروں میں اے اللہ یہ قربانی دی اللہ ان کا یہ قربانی دینا منظور پر